من نقی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان نا ارسلان ہی علیم یقیناً ہم نے نوح کی طرف پیغام بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو درائز سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے اعلیٰ قوم انی رقم نذیر المبین اس نے کہا ہے میری قوم یقیناً میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں انبد اللہ و تقوی اون کہ اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یغ فر من منظن وم الى اجل مسمہ وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مؤخر کرے گا ان اجل اللہ لا الخر یقیناً اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو مؤخر نہیں کیا جاتا لوکن کنتم تعلمون کاش کہ تم جان لو کالا رب انی دعوت قومی و قومی اس نے کہا اے میں رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے اپنی قوم کو بلایا ہے رات اور دن کو فلم یز دعائی اللہ پھرارا نہیں انہیں زیادہ کیا میرے بلانے نے مگر فرارا دور بھاگنے میں ہی وہ انتا فرالا ہوں اور جب بھی میں نے انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں بخش دے جاساب نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں وسطی آباہ اور انہوں نے اپنے کپڑے अपने कपड़े وہ اصرو اور وہ اڑ گئے انہوں نے ضد کی وستق بر اور انہوں نے تکبر کیا بہت زیادہ ثم انی دعوتهم جہارا پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی ثم انی اعلنت طلحم و اصرۃۃ الحم پھر یقینا میں نے انہیں اعلانیہ طور پر دعوت دی اور انہیں پوشیدہ طور پر بھی دعوت دی حقلططی ربقم غفارا تو میں نے کہا اپنے رب سے باقی مانگ لو یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے یور سما درارا وہ تم پر بارش نازل کرے گا برستی ہوئی یا بہت زیادہ بارش نازل کرے گا وہ یم دبنین اور تمہاری مدد کرے گا مالوں اور بیٹوں کے ساتھ و عج اللہ کم جناتم انہارا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور دریا عطا کرے گا یا تمہارے لیے دریا بہا دے گا مالا کم لا ترجن علی اللہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی، کے وقار سے، اللہ کے وقار کو کیوں نہیں سمجھتے یا تم اللہ کی عظمت سے کیوں نہیں ڈرتے وقد خالہ کا کم اتوارا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مختلف حالات میں حالات وار مرحلہ بامرحلہ الحمت کیا تم نے دیکھا نہیں کہ فخلا قلعہ صبح اسم آباد کہ کیسے اللہ نے پیدا کیا ہے ساتوں آسمانوں کو طبا کا تہ بات تہب اوپر نیچے وجا رفی نور وجا الشم سراجا اور اس نے چاند کو ان میں نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا والن باتا اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے ایک خاص طریقے سے یا زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے نباتہ پیدا کرنا ثم یعیدکم فیہا و یخرجکم اخراجا پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں اس میں سے نکالے گا نکالنا واللہ جعلا لکم الارب بساطا اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو بنا دیا ہے بچھونا تسلوکو منہا سبولا فی جا جا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو قال نوح الرب انهم عصوني نوح نے کہا اے میرے رب یقینا انہوں نے میری نافرمانی کی وتبعوا لم يزدهم ماله وولده الا خسارا اور اس کے پیشے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے اسے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ وماكروا مكرن كبارا اور انہوں نے بہت زیادہ خفیہ تدبیریں کی چالیں چلیں و کال اللہ تض عمالا تضم ولاًغ ووق و نَث اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے الہوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی وادی اعوق و نثر کو چھوڑو وقد قد ادلقیر اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا ولا تضیر ظالمین اللہ و اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر گمراہی میں ہی ممّا تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائے کافی اور نو نے کہا اے میرے رب تو زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ یا کوئی رہنے والا کافروں میں سے نہ چھوڑ ان کا انتظار یقیناً اگر تو انہیں چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر اور افر کرنے والا گناہ اور منکر ہی پیدا کریں گے جنیں گے اور ربیلی والی والدیا اے میرے رب مجھے بخش تھے اور میرے والدین کو بھی والمند خالابی تھی یامینہ والمینات اور ان کو بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوئے اور ممن مردوں اور عورتوں کو ولا تزیر والمین اللہ تبارہ اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا اور کسی چیز میں نہ بڑھا